اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ رسوله رسلكريم حضرت ابو حريہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص دس آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین سے شمار نہیں ہوگا فائدے مضر شیخ نبور اللہ مركد و ہیں ہيں دس آیات کی تلاوت سے جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی سبحانک اللّہ اشد اللہ الہ اللہ فرقوات